بے خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا انمی جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحم اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان صدیق حفظہ اللہ نے سوال نمبر سات بعض لوگ مجاہدین کو کہتے ہیں کہ حکمران جیسا بھی ہو اس کی اطاعت کرو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظالم حاکم کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ تمہارا حاکم حفش غلام ہے کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کرو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یقیناً حدیث میں یہی آیا ہے اور اس کے علاوہ بھی احادیث میں اطاعت کے بارے میں بہت سے احکام موجود ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کبھی تم پر ایسا حفشے غلام امیر بنا دیا جائے کہ جس کا سر انگور کے دانے کے جیسا ہو تو پھر بھی تم اس کی اطاعت کرو مگر یہاں ایک اہم بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی حدیث کی تشریح سلف صالحین اور فقاح کرام سے لینا ضروری ہے محدثین اور فقاح کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی شخص ایک حدیث سے ایسا استدلال کرے کہ جو اس حدیث سے سلف نے نہ کیا ہو تابعین نے نہ, نہ کیا ہو تبہ نے نہ کیا ہو امت کے فقح نے وہ استدلال نہ کیا ہو اور انہیں اس زمانے میں اس کی ضرورت بھی پیش آئی تھی لیکن انہوں نے ایسا استدلال نہیں کیا لیکن ان کے بعد کوئی شخص اپنی طرف سے یہ استدلال کرنے لگ جائے تو ایسے شخص کو علماء نے زندی کہا ہے یعنی یہ زندیقیت ہے کہ کوئی شخص حدیث سے ایسے استدلال کرے کہ جو سرحد سے منقول نہ ہو تو لہذا ہم حدیث کا اپنی طرف سے کوئی معنی نہیں کر سکتے اور اگر کریں گے تو وہ ناقابل قبول ہوگا تو ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ کہ یہ یقینی بات ہے کہ امیر کی اطاعت تو لازم ہے جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ چاہے حاکم حفشے غلام ہی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کرو لیکن میں یہاں یہ بات اس کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کچھ شرائط ہیں اس بات کی کچھ شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حفش غلام جب حاکم بنے تو اس وقت فاسق نہ ہو اور اس پر بھی امت کا اجما ہے تو کیا امت کے فقہ نے اس حدیث کے خلاف اجما کیا تھا من اللہ نہیں انہوں نے اس کے خلاف اجما نہیں کیا بلکہ یہ اس کی قیود و شروط ہیں پھر اسی طرح اس حدیث کی دیگر احادیث کے ساتھ تدبی کی جائے گی پھر جا کر کہیں اس کا حکم لگایا جائے گا تو میں ارض کر رہا تھا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں اور ان میں سے ایک شرط کہ جس پر امت کا بھی ہے وہ یہ ہے کہ امامت کے انعقاد کے وقت اس میں فسق نہ ہو اسی طرح اس میں اور بھی شرائط ہیں کہ جیسے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس میں کفن نہ ہو اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ اپنی امامت کے انعقاد کے بعد یعنی جب وہ امام بن جائے اس کی امامت منعقد ہو جائے تو اس کے بعد وہ شرع احکام کو بدلے نہ اس میں تغیر نہ کریں اسی طرح علماء نے ایک شرط یہ بھی بیان کی ہے کہ اس میں فسق متعدی نہ ہو فسق متعدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں میں بے دینی نہ پھیلاتا ہو اگر وہ لوگوں میں بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فسق جو ہے وہ متعدی ہے یعنی خود بھی فاسق ہے اور لوگوں میں بھی بے دینی پھیلا رہا ہے اور انہیں بھی فاسق بنا رہا ہے تو اسے فسق متعدی کہتے ہیں اسی طرح اس حفشے غلام کی اطاعت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ ایسا ظالم نہ ہو کہ لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہو کیونکہ اگر کہیں یہ لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہو تو لوگوں کے لیے جائز ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں پھر ایک بات جو کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے خلیفہ کے خلاف خروج کا فتویٰ دیا تھا تو امام صاحب رحیم اللہ نے حدیث کے خلاف عمل نہیں کیا تھا پھر امام صاحب رحم اللہ نے ایک ایسے حاکم کے خلاف فتویٰ دیا تھا جو کہ حفشی غلام نہیں تھا بلکہ قریشی تھا عباسی تھا مسلمان تھا آپ نے خلیفہ جعفر کے خلاف خروج کا فتویٰ دیا تھا وہ خلیفہ جعفر جو کہ خود بھی محدث تھے ایک حد تک انہیں احادیث بھی یاد تھی مگر امام و حلیفہ رحمہ اللہ نے ان کے خلاف خروج کیا ان کے خلاف خروج کا فتویٰ دیا ان کے خلاف خروج میں مالی مدد کی یہی تو جنگ ہے چاہے مالی ہو یا بدنی تو کیا امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ سب حدیث کے خلاف کیا تھا نہیں بلکہ وہاں ظلم متعدی پایا گیا تھا فسق کے متعدی پایا گیا تھا خلیفہ جافن نے کوئی قواعد شریعت تبدیل نہیں کیے تھے لہذا اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جو کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی حکمران اس سے بھی آگے نکل جائے قواعد شریعہ کو تبدیل کرے پھر کوئی حکمران اس سے بھی آگے نکل جائے اور اس میں فسق قبل الامامت بھی موجود ہو پھر کوئی اس سے بھی آگے نکل جائے اور اس میں کفر پایا جائے تو اس کے خلاف خروج کا کیا حکم ہوگا وہ تو پھر جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہوگا اس لیے کسی بھی حدیث کو اپنی جگہ سے ہٹا کر بیان نہیں کرنا چاہیے ان موجودہ حکمرانوں نے قواعد شریعہ کو تبدیل کیا ہے اسلامی قوانین کی قانونی حیثیت کو ختم کیا ہے کفری غیر اسلامی قوانین کو باقاعدہ قانونی حیثیت دی ہے ایسی دفعات آئین میں بھی موجود ہیں اور آئین کے تحت جو دوسرے قوانین ہیں فوجداری اور دیوانی قوانین ان میں بھی ایسی دفات موجود ہے تو یہ ان کے جرائم ہے اس لیے ان کے خلاف خروج جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے یعنی مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں پھر ایک بات یہاں یہ بھی سمجھیں کہ یہ ان کے خلاف کھڑا ہونا خروج نہیں ہے کیونکہ خروج تو دخول کی فرح ہے یعنی کوئی شخص کسی کی امامت میں داخل ہو جائے اور پھر اس کے خلاف جنگ کرے تو اسے خروج کہا جاتا ہے لیکن جب میں اور آپ ان حکمرانوں کے معمور ہیں ہی نہیں تو یہ خروج بھی نہیں جب ہم ان کی امامت میں داخل ہی نہیں تو ہماری جنگ ان کے خلاف خروج کیسے ہو سکتی ہے